بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہنے والا یو نو ہر میں غفور روحی قد فرض لكم تحلت مولاكم وهو اے غیب بتانے والے نبی تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہمان ہے بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری پسندوں کو اتار مقرر فرما دیا اور اللہ تمہارا مولا ہے اور ابلا ہے وَإن فَلَمَّا به قالت من قال اور جب نبی, نبی نے اپنی, اپنی ایک بیوی بی بی بی سے ایک راز, ایک راز کی بات فرمائی پھر جب وہ اس, اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا کچھ چشم پوشی فرمائی پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی بولی کو کس بول نے بتایا فرمایا مجھے ان بالے خبردار بتایا جب سال کل مل بعد ذلك ظهير عسى ربه إن فلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات نبی کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں تلاب دے دے کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے اطاعت والیاں ایمان والیاں ادب والیاں والیاں بندگی والی روزداری بیاح تاریج و کو دن سلج تئی مل نوئی نو شی دلیا نم یا پو ل ما کنتم تعملون اے ایمان, اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اس پر, پر, پر سخت کر سخ سخ رہے فرشتے ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ڈالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں اے رو آج بہانے نہ بناؤ تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے یا وَالَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّيَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ویو کل کم چندرین یو مل جلدی نو نو نئی می پورن سیل <سلام> اے ایمان والو, اے والو اللہ کی طرف ایسی, ایسی توبہ کرو جو آگے تو نصیحت ہو جائے, جائے قریب ہے کہ تم رب رب تمہارا تمہاری برائیاں ان سے اتار دے اور تمہیں باغوں باغو میں لے جائے جن کے نیچے نہنے بہیں جس دن اللہ اور عثمانت گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دہنے ارض کریں گے ہمارے درد ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فلم يغنيا عنهما الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا اے غیب بتانے والے نبی کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام اللہ کافروں کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اور لو کی عورت وہ ہمارے بندوں میں دو سداوار پر بندوں کے نکاح میں تھیں پھر انہوں نے ان سے دگا کی تو اللہ کے سامنے میں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ وعمله ونجني من القوم الرالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفطنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت ربها من اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون اون کی بیوی بی جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارشائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی کی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما بنداروں میں, میں ہوئی